أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختسمون قال يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهت يفسدون في الأرض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله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 إن في ذلك لآية لا لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوتا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة, أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه الا ان قالوا الا ان قالوا اخرجوا على لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله إلا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فاساء ماتر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين آ الله خير اما يشركون مقصد سوره النمل کا بیان دو مقاصد کا ایک شرک فی العلم کی نفی اور شرک فی التصرف کی نفی عالم الغیب صرف اللہ ہے اور متصرف اختیار والا صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی بھی حتیٰ کہ پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے اور وہ متصرف اور اختیار مند نہیں ہیں صورت میں دونوں مقاصد پر دو دو واقعات پیغمبر کے یہ ذکر کیے گئے ہیں علم غیب کی نفی پر کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے دو واقعات حضرت موسا وہ اپنی آسا اور اپنی لاٹھی کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے اور دوسرا حضرت سلیمان برگزیدہ پیغمبر پوری دنیا کے بادشاہ لیکن بلقیس کی مملکت وہ ان سے پوشیدہ تھی دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں قلع یا علم في ول اور دلغئی بہل اللہ فی تصرف کی نفی پر دو واقعات ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوت علیہ السلام کا کہ بچاؤ میں دیتا ہوں حتیٰ کہ پیغمبر بھی سلامتی میں اور بچاؤ میں میرے محتاج ہیں صورت کی پہلی چھ آیات بطور تمہید تھیں اور پھر اس کے بعد دو واقعات شرک فی علم کی نفی پر وہ بیان کیے گئے کہ اب یہاں آیت نمبر پینتالیس سے سورہ انمل آیت نمبر پینتالیس یہاں سے دو واقعات یہ شرک فی التصرف کی نفی پر بیان کیے گئے ہیں پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا واقعہ حضرت لطت علیہ السلام کا ولاقدرسل خاصہ اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا یہ واقعات اس سے پہلے گزشتہ صورتوں میں تفصیل یہ بیان کیے گئے ہیں تو اسی لیے صرف اس لفظ کی وضاحت جو ہے وہ زیادہ کریں گے کہ جو اس سے پہلے وہ بیان نہیں ہوا ولاقرس وَرْنَا حضرت صلی علیہ السلام کا تذکرہ سورہ عراف میں ہم نے کیا ہے سورہ حود میں ہم نے کیا ہے گزشتہ صورت میں حضرت ہُود یہ صالح علیہ السلام کا واقعہ یہ گزر چکا ہے اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف کہ ان میں سے ایک صالح علیہ السلام کیونکہ پیغمبر یہ مشرک قوم کا بھائی نہیں ہو سکتا بلکہ اخوت اصل میں دین کی بنیاد پہ ہے دین کی بنیاد پہ وہ پرائے وہ بھائی ہو جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ پرائے ہو جاتے ہیں تو اسی لیے اخ کی نسبت جب یہ قوم کی طرف ہم یہاں پہ سموت کی طرف نسبت کی گئی ہے تو مراد واحد منہم اِلَى ثَمُودَ آخاہ اور تحقیق ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف کہ ان میں سے ایک صالح علیہ السلام کو کس مقصد کے تحت بھیجا تھا ہر پیغمبر کے بھیجنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید کی دعوت ہے اور رد شرک ہے ان ابود اللہ اس بات پہ بھیجا تھا او اللہ کے۔ بندگی صرف ایک اللہ کی کرو ہمیشہ مشرقین اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن ایک اللہ کی بندگی نہیں کرتے شرک وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی بھی بندگی کرتے ہیں ساتھ میں بتوں کو اولیاء کو باباؤں کو بھی ساتھ میں پوچھتے ہیں تو اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں پہ یہ او اللہ کا امر آ جائے عبادت کا حکم آ جائے تو اس سے مراد توحید ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت تو آج بھی جو نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کا یہ سر یہ قبروں کے سامنے بھی جکا ہوا ہے پیروں کے سامنے بھی جھکا ہوا ہے اور یہ تو انہیں سرے سے شرک نظر ہی نہیں آتا تو ہمیشہ اللہ کی ایک اللہ کی بندگی کہ یہ سر صرف ایک اللہ کے سامنے جکے صرف ایک اللہ کو پکارے اور یہی مقصود ہے تو توحید مراد ہے یہ ان ابود اللہ یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو بندگی کرو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی فضا ہم فریقان یک تو توحید کا مسئلہ یہ کوئی اتنی آسان بات تو نہیں ہے یہ تو بالکل یہ آگ لگانے کے مترادف ہے ف اذا ہم فریقان تو اچانک ہم فریقانی یہ لوگ دو گروہ بن گئے یکت یہ آپس میں جگڑتے ہوئے آپس میں جگڑنے لگے یک تسمون جگڑنے لگے فریقان تسنیہ ہے اور یک یہ جمع ہے مطلب یہ کہ توحید ویسے تو گروہ بہت سارے بنے ہیں لیکن بالاخر اسلام کی نظر میں دین کی نظر میں دراصل دو ہی فریق ہوتے ہیں ایک حق پرستوں کا گروہ ہوتا ہے اور ایک باطل پرستوں کا باطل پرست قرآن انہیں ایک ہی سائٹ پہ وہ لگاتا ہے اور باطل پرستوں کو قرآن ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے فریقان یک تسیم تو اچانک وہ دو گروہ ہو گئی یک تسیم آپس میں جگڑتے ہوئے بعض لوگ یہ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تم لوگوں کی سخت زبان کی وجہ سے تم لوگوں کی سخت درس کی وجہ سے تم لوگوں کے سخت توحید کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپس میں تقسیم ہو گئے باپ بیٹے کے درمیان جدائی جو ہے وہ پیدا ہو گئی اور رشتہ داروں کے درمیان جدائی جو ہے یہ پیدا ہو گئی تو یاد رکھیں حق میں حق کے بیان کے بعد ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ دو گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں یہ تو جب تک حق بیان نہیں ہوا ہوتا تو سارے مکس ہوتے ہیں حق اور باطل کا کوئی پتہ نہیں چلتا اہل حق اور اہل باطل وہ آپس میں خلط ملت ہوتے ہیں یہ تو جب حق بیان ہوتا ہے تو باطل پرس وہ ایک جانب کو ہو جاتے ہیں اور حق پرس وہ دوسری جانب کو وہ ہو جاتے ہیں ف ادا ہم فریقان تو اچانک یہ دو گروہ بن گئی یکت آپس میں جھگڑنے والے بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں علامہ صاحب جو ہیں اور فلاں مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑی شیریں زبان ہے ان کی اور لوگوں کو وہ بڑا اچھا اتفاق سے سارے متفق ہیں تو جب ایسی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا منافق ہے وجہ یہ کہ پیغمبر پیغمبر سے زیادہ عقل مند پیغمبر سے زیادہ اچھی اچھے اخلاق والا اچھی شیریں زبان والا اور کون ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر کے بیان کے بعد تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں اور یہ پیغمبر سے بھی زیادہ اس کے اچھے اخلاق ہیں اور لوگ بڑے متفق ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حق بیان نہیں کرتا یہ اگر حق بیان کرتا ہوتا تو لوگ آپس میں ضرور کچھ نہ کچھ وہ ایک طرف کو وہ ہو جاتے ہیں اور جب بندہ ان کی طبیعت کے مطابق باتیں کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی وہ فلان کی وجہ سے بڑا اتفاق اور اتحاد ہے فَإِغَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ کیونکہ جب بندہ حق بیان کرتا ہے تو لوگ لازمی طور پر وہ مخالفت کرتے ہیں بس اچانک وہ دو گروہ ہو گئی اختصیمون سیمون آپس میں جگڑنے والے کالا تو کہا صالح کہ اب یہاں پہ قرآن کیونکہ اس سے پہلے تفصیل یہ واقعہ یہ ذکر کر چکا ہے تو پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ موجزہ گزشتہ صورت میں آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے کہ اس پتھر سے ایک اونٹنی حاملہ اونٹنی جو ہے وہ نکال دو حضرت نے اللہ سے دعا کی وہاں سے وہ معجزہ وہ ظاہر ہوا تو اب اور انہوں نے کہا کہ اسے نقصان نہیں پہنچانا نقصان نہیں پہنچانا ورنہ عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے تو یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کالا تو کہا صالح علیہ السلام نے یا قوم اے میری قوم لما نے بس کیوں تم جلدی مانگتے ہو بس ویسے تو سیاح برائی کو لیکن یہاں پہ مراد عذاب ہے کیوں تم جلدی مانگتے ہو عذاب کو قبل الحسنتی نیکی سے پہلے حسن سے مراد یہاں پہ بچاؤ ہے یعنی اپنے بچاؤ کا سامان تم لوگوں نے کیا نہیں ہے کہ کل کو اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تم لوگوں نے کیا بچاؤ کا سامان کی ایمان تو تم لائے نہیں تو کیوں تم اللہ کے عذاب کو جلدی مانگتے ہو کہ لے آؤ ہم پر عذاب بجائے اس کے کہ تم لوگ اللہ کا عذاب فورن مانگتے ہو لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں تم بخشش طلب نہیں کرتے اللہ سے اپنے گناہوں کی شرک کی ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے بجائے اس کے کہ اللہ کی عذاب کو دعوت دیتے ہو اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے سورہ انفال میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ آیت نمبر بتیس میں دو اسباب قرآن نے ذکر کیے تھے کہ یہ دو اسباب اگر امت میں موجود ہوں تو اللہ کا عذاب وہ نہیں آئے گا یہ جی ایک یہ وما کان اصلا وما کان اللہ علیہ وما کان اللہ معذبہ آیت نمبر 33 تھرٹی تھری وماکان اللہ علیہ ون کبھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ اے پیغمبر ان میں موجود ہیں اب چونکہ اللہ کے پیغمبر تو موجود نہیں ہیں تو وہ ایک سبب وہ تو اٹھ چکا ہے وہ ماکان اللہ معذب ہم وحم اور کبھی نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں اس حال میں کہ یہ مغفرت طلب کرتے ہیں آج امت نے مغفرت طلب کرنا وہ بھی چھوڑ دیا ہے بلکہ ہمارا مغفرت طلب کرنا ہم جو زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ دل ہمارا گناہ کے ذوق سے وہ برا ہوا ہے دل میں ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے اور تذبی میں وہ لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ ہمیں معاف کرو ہم بخشش طلب کرتے ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں استغفار و یحتاج یہتا جو ہمارا یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ اللہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ دل میں ہمارا وہی گناہ کرنے کا وہ جو ذوق ہے اور جو وہ جو ارادہ ہے تو وہ بدستور رہتا ہے استغفار مغفرت طلب کرنے کے لیے چاہیے یہ کہ بندہ نادم ہو گزشتہ کرتوتوں پر فوراً اسے چھوڑ دے اور آئندہ یہ عظم مصمم کر لے کہ میں نے یہ کام آئندہ نہیں کرنا یہ استغفار ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں تم اللہ سے بخشش طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے قالو تو انہوں نے کہا اتطیرنا بکا یہ اتطیرنا بکا اصل میں یہ لفظ یہ تتنا ہے بیکا اصل میں یہاں پہ جو ہے وہ توہ میں یہ مدغم ہوا ہے اور آگے شروع میں ہم وصل بڑھایا ہے تو یہ اتوئر بنا ہے تو انہوں نے جواباً کیا کہا جواباً انہوں نے یہ کہا کہ اتوی نہ ہم بتفالی لیتے ہیں آپ پر ہم بدفالی لیتے ہیں آپ پر یا اگر یہ معنی آسان ہو اتیرنا بکا ہم منحوس سمجھتے ہیں تمہیں اتیرنا بکا ہم پر نحوست پڑی ہے بکا تمہاری وجہ سے وَبِمَمْ مَعَكَا اور ان کی وجہ سے جو تمہارے ساتھ ہیں یعنی جب سے تم اور تمہارے یہ تابے یہ آئے ہیں تو ہم پر یہ مصیبتیں یہ آن پڑی ہیں ہم پر یہ طرح طرح کے مشکلات یہ آن پڑی ہیں مہنگائی فلاں چیز ہوئی ہے تم لوگ منحوس ہونا بکا ہم بدفالی لیتے ہیں آپ پر وہ بمم کا اور تمہارے تابے داروں پر یعنی بجائے اس کے کہ وہ حق بات مانے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے نہوست ہم پر آن پڑی ہے غورنہ ان سے پہلے کیا ہمارے اچھے دن تھے اور کیا اچھی زندگی ہماری گزر رہی تھی لیکن جب سے یہ آئے ہیں تو ہم نے کسی اچھے دن کا مو نہیں دیکھا یہ حق پرستوں کو کہتے تھے سورہ یاسین میں بھی یہ آ جائے گا وہی صاحب یاسین کے واقعے میں وَدْرِبْلَهُمْ آ... مثلاً اصحاب القریت یہی الفاظ وہاں پہ بھی آتے ہیں تو قال تو کہا صالح علیہ السلام نے طائرکم عند اللہ بدفالی کی سزا تمہاری تمہاری نحوست کی سزا عند اللہ یہ اللہ کے پاس ہے کیا مطلب یعنی یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر یہ جو نحوست آن پڑی ہے تو یہ اس کی سزا تمہارے اپنے آمال، تمہارے اپنے شامت اعمال کا نتیجہ ہے تو یہ رکو اللہ تمہاری بتفالی کی سزا عند اللہ ہی یہ اللہ کے پاس ہے کیا مطلب یہ تمہارے اپنے اعمال اور تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر یہ نحوس یہ آن پڑی ہے بلعتم قو منتفنون بلکہ ہو تم ایک قوم تفتنون کہ تم آزمائے جاتے ہو فتنہ امتحان تم ایک قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جاتا ہے اور تم پر طرح طرح کی تو کبھی نعمتیں تو کبھی تکلیفیں کبھی انعامات تو کبھی احسانات اور یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے سورہ آرا فیت نمبر چورانوے میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا في قرية من اللہ اخذنا لعلهم اور کسی بھی بستی میں ہم نے کوئی نبی جب وہ بھیجا ہے تو ہم نے اس بستی کے رہنے والوں کو بلباسا مالی تکالیف کے ساتھ پکڑا ہے ودرہ اور بدنی تکالیف کے ساتھ پکڑا ہے کس لیے تاکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے عاجزی کریں قوم سموت کو بھی پکڑا تھا لیکن انہوں نے کیا کہا کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ نحوست ہے کہ آج ہم پر بھی ترہ ترہ کے امتحانات ہیں کس لیے تاکہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی کریں اللہ کے سامنے ہم اللہ کی طرف لوٹیں لیکن بجائے اس کے کہ ہم حق پرستوں کو یہ کہیں کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ نحوستے آن پڑی ہے چاہیے یہ کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے وکانف اتس آن تو اب صالح علیہ السلام اور ان کے خلاف بالاخر ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ اور انہیں راستے سے ہٹانے کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے وکانف علم اور تھے شہر میں و رحت ویسے تو گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب عدد کی نسبت اس عدت کی اضافت جب اس کی طرف کی جائے جیسے یہاں پہ اعتصا عدد ہے ایک ڈجٹ ہے نو تو جب اس کی اضافت جو ہے اس کی طرف کی جائے تو پھر راحت سے مراد افراد ہوتے ہیں اور اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ راحت سے مراد یہاں پہ افراد ہیں وکانف علمدین اتس آت و اور تھے شہر میں تس آت نو سرکردہ افراد اور یہ وہ سرکردہ افراد وہ تھے یہ لیڈر تھے لوگ انہی کے تابے تھے اور لوگ انہی کے پیچھے وہ چلنے والے تھے فی الارض کہ وہ فساد کرتے تھے زمین میں شرک کرتے تھے اسی طرح ظلم کرتے تھے اسلحون اور وہ کسی بھی طرح اصلاح نہیں کرتے تھے یعنی فسادی تھے تو انہوں نے کیا منصوبہ بنایا قالو تو انہوں نے کہا تقاسموا سمو ہے آپس میں قسم کھاؤ باللہ اللہ کے نام پر ایسا نہیں جس طرح میں نے کہا کہ مشرقین ہمیشہ اللہ کو مانتے ہیں قسم کھاتے ہیں اللہ کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہیں تقاسم بلّہ یہ آپس میں قسم کھاؤ باللہ اللہ کے نام پر لنوبئی تن ضرور برور لنوبئی تن بیہ تو بانے رات کو ایک کام کرنا لنو بئی تن ضرور بضرور ہم رات کو حملہ کریں گے صالح پر و اہلہو اور اس کے گھر والوں پر ثم اور پھر ہم کہیں گے لی اس کے وارثوں سے یعنی اس کے خاندان والوں سے کہ جو ہم سے کہ جو یعنی دیت کا اور قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں سو ملنقول اور پھر ہم کہیں گے لی ولی اس کے وارثوں سے اس کے عصبہ سے کہ جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں برادری ہے ماں شاہد نہ محل کا اہلی ہی کہ ہم حاضر نہیں ہوئے تھے محل کا اہلی محلک یا تو زرف مکان ہے اور یا مہلک یہ مزدر میمی ہے یعنی مزدر ہے ما شاہدنا نہ کا اہلی ہی ہم حاضر نہیں ہوئے تھے جی اس کے اہل کی ہلاکت کی جگہ کو اور صالح کی ہلاکت کی جگہ کو بھی اور یا مہلک بمان ہلاکت کے ماشاید نا مہلک اہلی ہی ہم حاضر نہیں ہوئے تھے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کو اور صالح کی ہلاکت کو وہ ان نالا صادقون اور بے شک ہم سچے ہیں جی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جو ہے یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح حضرت صالح کے خلاف وہ, نو لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے تھے تو اسی طرح پیغمبر آپ کے خلاف بھی مکہ میں وہ قریش کے جو نو قبیلے ہیں نو جماعتیں ہیں وہ جمع ہوں گے اور پھر وہ دار الدو میں اللہ کے پیغمبر کے خلاف وہ جمع ہوئے اور پھر اللہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہجرت کا حکم دیا اور وہ انہوں نے حجرت کی تو یہ اللہ کے پیغمبر کو یہ تسلی بھی ہے ہمیشہ پرستوں کے خلاف ایسے ایسے منصوبے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا اور انہوں نے تدبیر کی تدبیر حضرتِ صالح کو قتل کرنے کی وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے تدبیر کی تدبیر حضرت صالح کو بچانے کی اور ان کے تابداروں کو بچانے کی وَهُمْ لَا اِشْعُرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا وہم لا يشعرون اور وہ نہیں جانتے تھے ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ نہیں جانتے تھے فن تو دیکھو کیف فکان عاقبۃ مکرہم کہ کیسا تھا انجام ان کی تدبیر کا تمہارے خلاف تمہارے دشمن بھی تدبیریں اور چالے بنائیں گے لیکن یہ اللہ کی تدبیر وہ بڑی تدبیر ہوتی ہے ان ندمرناهم اور وہ ان کی تدبیر کا انجام کیا تھا ان نا دمرنا دم ہم کہ ہم نے ہلاک کیا انہیں وقومہم اور ان کی قوم کو اجمعین ساروں کو ساروں کو میں نے ملیا میٹ کر دیا۔ بطل کبیوتہم خاویتن بما ظلمو پس یہ ان کے گرہیں ہیں خاویتن ویران گرے ہوئے بما ظلمو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے شرک کی وجہ سے اور انہوں نے وہ ناقہ اونٹنی پر ظلم کیا تھا اسے زخمی کیا تھا ان في ذلك لا ےت لقومی يعلمون بشك الواقعه میں لا ضرور نشانی ہے اللہ کی قدرت کی کہ وہی متصرف ہے وہی قادر ہے ل قوم اس قوم کے لیے یا علمون کہ جو جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب کو ان کے لیے ہی اس میں عبرت کی نشانی ہے اور جو قران کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اس تو وہ اس واقعے کا کیا کرے و ان الذين امنوا وكانوا يتقون اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو آمنو کہ جو ایمان لائے تھے جنہوں نے اللہ کی توحید مانی تھی وَقَانُ يَتَّقُونَ اور تھے وہ وَقَانُ يَتَّقُونَ اور تھے وہ اپنے آپ کو بچانے والے شرک سے وہ اپنے آپ کو شرک سے بچانے والے تھے اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے وَقَانُ يَتَّقُونَ اور تھے وہ ڈرنے والے اللہ کے عذاب سے شرک سے یہ پہلا واقعہ اب دوسرا وَلُوتًا لوتن یا تو منصوب ہے یہ اذکر فعل یعنی وذکر لوتن اور یاد کرو لوت علیہ السلام کو اور یا وہی آیت نمبر پینتالیس میں ولقد ارسلنا یا اسی ارسلنا کے تحت وہ داخل ہے یعنی اس کے لیے مفعول ہے اور تحقیق بیجاتا ہم نے لوط علیہ السلام کو اور یا اور یاد کرو لوت علیہ السلام کو دونوں ٹھیک ہے ارقال علیہ قومی ہی جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اطاطون الفاحشہ تم آتے ہو الفاحشت بے حیائی کو تم بے حیائی کا ارتقاب کرتے ہو مراد لباتت ہے کہ کہ جی جی تم آتے ہو الفاحشہ بے حیائی کو لباتت کو وان تم تب اس حال میں تب سرون کے تم جانتے ہو و تم تب سرون تم تالمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے, یہ فاحشہ ہے یعنی جانتے بوجھتے ایسا نہیں کہ تم کوئی اس کی وہ قباحت جو ہے وہ جانتے نہیں ہو بلکہ جانتے بوجھتے تم لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اور یا وان تم سرون اس کا دوسرا معنی یہ ہے اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو اور تم اس بے حیائی, بے حیائی کا ارتکاب بھی کرتے ہو اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ کرتے ہو جی آئینکم لتعتون الرجال شہوتا من دون النساء جی آئیتم آتے ہو الرجال مردوں کو شہوتا جی شہوت کی ادائیگی کے لیے یعنی ان سے اپنی شہوت جو ہے وہ پوری کرتے ہو من دون ان اور چھوڑتے ہو عورتوں کو من دون ان اور چھوڑتے ہو عورتوں کو یعنی عورتوں کو چھوڑ کر تو مردوں سے اپنی شہوت کی ادائی کی وہ کرتے ہو پوری کرتے ہو بل انتم قوم تجہلون بلکہ ہو ہوتم قوم جاہل یعنی ایسا کام جی یہ تو جاہل ہی کرتے ہیں کہ کہ جی ایسا کام تو جاہل ہی کرتے ہیں کہ خلاف فطرت ایک چیز اللہ نے فطرت کے مطابق جو ہے وہ پیدا کی ہے اور وہ خلاف فطرت کام جو ہے وہ کرتے ہیں فما كان جواب قومه اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ گزشتہ آیت میں کہا کہ ان تم تبصرون تم جانتے بوجھتے ہو اور یہاں پہ کہا کہ بل انتم قوم تجھلون تم تو جاہل ہو مطلب یہ کہ اس چیز کو تو تم جانتے ہو کہ یہ فحشا اور یہ بے حیائی ہے لیکن جاہل اس اعتبار سے ہو کہ اس کا جو انجام ہے یہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اور اس کا جو آخرت میں جو اس کا آذاب ہے اگر تم لوگ اسے جانتے ہوتے یا اس کا انجام جانتے ہوتے کہ کل کو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے اگر اسے تم جانتے ہوتے تو یہ کام ہرگز نہ کرتے لیکن عاقبت سے جاہل ہو انجام سے جاہل ہو فما کا نہ جواب اقومی تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا علوم مگر یہ بات قالو کے انہوں نے کہا اخرجو آل لوت من نکالو لوت والوں کو اپنی بستی سے ان نہ بے شک یہ چند لوگ ہیں یت اپنے آپ کو پاک باس کہنے والے یہ بڑے اپنے آپ کو پاک باز کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو پاک باز کہتے ہیں تو ہم گندوں میں پھر ان کا کیا کام بس یہاں تے چلتے اور یہاں سے چلے جائیں یعنی یہ مذاق اڑاتے ہیں فران جینا ہوا تو ہم نے نجات دی اسے و اہلہ اور اس کے اہل کو اور ان کے تابے کو ال رہا تھا مگر اس کی بیوی بی اسے ہم نے نجات نہیں دی بلکہ قد درنا ہمیں نلغابرین اندازہ کیا تھا تقدیر اندازہ کیا تھا ہم نے اسے من الغابرین پیچھے عذاب میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کہ وہ عذاب میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ رہے گی وہ عام طور اور ہم نے بارش برسائی ان پر علیہم ان پر متورن ایک خوفناک بارش عام بارش نہیں تھی بلکہ پتھروں کی بارش تھی اور ہم نے بارش برسائی ان پر علیہم ان پر مطرن پتھروں کی بارش فسا امطر المنظرین تو بہت بری تھی بارش المنظرین ڈرائے جانے والوں کی کہ وہ جو ڈرائے گئے تھے ایسا نہیں تھا کہ انہیں ڈرائے نہیں گیا تھا بہت بری بارش تھی اب ان دونوں واقعات کا خلاصہ کہ ان دونوں پیغمبروں کو یہ نجات اور یہ سلامتی کس نے دی اللہ نے دی خل دیجئے پیغمبر الحمد للہ تمام تعریفِ کی للہ خاص اللہ کے لیے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ اور سلامتی ہو اللہ کی علی عبادی ہی اس کے بندوں پر اللہ وہ بندے اللہ کے استفا کہ جنہیں اللہ نے منتخب کیا تھا اور جنہیں اللہ نے چنا تھا ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو کہ انہیں اللہ نے آذاب سے نجات دی حضرتِ صالح کو اللہ نے نجات دی اس کے حتابداروں کو اللہ نے نجات دی حضرتِ لوط اور ان کے حتابداروں کو اللہ نے سلامتی دی سلامتی میں اللہ کے محتاجت ہیں تو اب تم ہی فیصلہ کرو آ اللہ کہ آیا وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندوں کو سلامتی دی جس نے اپنے بندوں کو چنا تھا اور پھر سلامتی دی بچاؤ دیا خیرہن وہ بہتر ہے کہ آیا وہ اللہ کہ جس نے اپنے بندوں کو نجات دی اور سلامتی دی خیر ہے یا وہ کہ جو یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے انہوں نے تو اپنے باباؤں کو اپنا الہ مانا تھا لیکن بالاخر وہ ان کے کچھ کام نہیں آئے اور یہ اللہ ہی نے نجات دی اور اللہ ہی بہتر ہے اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے وَلَقَدْ ارسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا اور تحقیق ہم نے بیجا تھا سمود کی طرف ان میں سے ایک صالح علیہ السلام کو اس بات پر کہ صرف اللہ کی بندگی کرو تو پسچانک وہ دو گروہ ہو گئی اختصیمون جھگڑنے والے قالا تو کہا اس نے صالح نے اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو بسیئت عذاب کو قبل الحسنت نیکی سے پہلے یعنی بچاؤ سے پہلے کیوں تم بخشش طلب نہیں کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو انہوں نے کہا اترنا بکا ہم بطفالی لیتے ہیں آپ پر ہم منحوس سمجھتے ہیں تمہیں وہ بمم ماں کا اور اسے جو تمہارے تابے دار ہیں عالت و صالح نے کہا تم لوگوں کی نحوست کی سزا بطفالی کی سزا عند اللہ اللہ کے پاس ہے یعنی یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے بلکہ ہو تم قوم کے تم آزمائے جاتے ہو اور تھے شہر میں تسعہ ترہتن نو افراد کہ جو فساد کرتے تھے زمین میں ولا اصلحون اور اصلحہ نہیں کرتے تھے قالو تو انہوں نے کہا کہ قسمیں کھاؤ ایک دوسرے کو باللہ اللہ پر کہ ضرور بضرور ہم رات کو حملہ کریں گے صالح پر و اہلہو اس کے تابداروں پر اور پھر ہم کہیں گے اس کے وارثوں سے اگرچہ وہ صالح کے تابیدار نہ ہوں اس کے ساتھ نہ ہوں لیکن عام طور پہ ہر انسان ایک قومی نسبت جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے اور اپنی قوم کے لوگ اس پر غیرت جو ہے وہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے اس کے وارثوں سے اس کے عصبہ سے کہ ہم حاضر نہیں ہوئے تھے اس کے اہل کی حلاکت کی جگہ کو یا حلاکت کو اور صالح کی علاقت کی جگہ کو و ان صادقون اور بے شک ہم سچے ہیں اور انہوں نے تدبیر کی تدبیر سالح کو قتل کرنے کی اور ہم نے تدبیر کی تدبیر اسے بچانے کی شورون اور وہ نہیں جانتے تھے تو دیکھو کیسا تھا انجام ان کی تدبیر کا کہ بے شک ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ان کی پوری قوم کو پس یہ ان کے گھر ہیں قابیت ویران ان کے شرک کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے بے شک اس واقعے میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو سمجھتی ہے اللہ کی کتاب کو اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو کی جو ایمان لائے تھے اور وہ ڈرتے تھے اللہ کے عذاب سے, یا شرک سے اور یاد کرو لوت کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ آیا تم آتے ہو بے حیائی کو وان تم اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے اور یا تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوتا آئے تم آتے ہو الرجالہ مردوں کو شہوتا شہوت کی ادائیگی کے لئے من دون ان نساء عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ ہو تم قوم جاہل کہ اس کی عاقبت سے تم بے خبر ہو فما کانا جواب قومی ہی تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا اللہ ان قالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ نکالو لوت والوں کو اپنی بستی سے انہم اناس یتتحرون بے شک یہ چند لوگ ہیں یہ تو ہارون اپنے اپ کو پاک باز کہنے والے بڑے اپنے اپ کو پاک پاک کہتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی اور اس کے تابع دی اسے اور اس کے تابع کو مگر اس کی بیوی کو نہیں اگرچہ وہ تو یہ بے حیائی نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ ان کے فیل پر راضی تھی۔ قدرناھا قد من الغابرین ہم نے اندازہ کیا تھا اسے من الغابرین عذاب میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے اور ہم نے امترنا اور ہم نے بارش برسائی ان پر متورن پتھروں کی بارش تو بہت بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی قل کہہ دیجئے پیغمبر تمام تعریف علوہیت کی اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو اللہ کی اس کے بندوں پر اللہزین وہ لوگ استفع کہ جنہیں اللہ نے چنا اور اللہ نے منتخب کیا آ اللہ ہو یا آیا اللہ کہ جس نے اپنے بندوں کو نجات دی سلامتی دی خیرن وہ بہتر ہے اما یا وہ آلیہ یوشریکن کے یہ مشرک اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہراتے ہیں آخرا رب الم